ممانی اپنے بھانجے سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں چم مامو اصل میں اگر اطلاق دے دے تو اب یہ اس کی محرم نہیں ہوگی سمجھ گئے کیونکہ ممانی جو ہے مامو کی بیوی ہے اس لیے اس کی محرم نہیں